اپنے کپڑوں کی طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مسئلہ دریافت کیا کہ جب میں نہانے کے لیے کپڑے اتار کر نہر میں گھسوں تو اپنا منہ قبل کی طرف رکھوں یا کسی اور طرف امام صاحب نے جواب دیا کہ افضل یہ ہے کہ تم اپنا منھ اس طرف رکھو جس طرف تمہارے کپڑے ہیں تاکہ کوئی چور یہ کپڑے نہ لے جائے